یقہ امین اور بلال سورہ والر پر گفتگو ہوئی تھی بات ہوئی تھی پچھلے جمعے کے خطاب میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار قرآن و حدیث کی نظر میں کون انسان کامیاب ہے اللہ کس کو کامیاب قرار دیتا ہے اور دنیا والوں کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے اور یہ بات صرف معیار کی نہیں رہتی بلکہ یہ دو رویے ہوتے ہیں صرف معیار بدلی ہو جانے سے آدمی کا رویہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے ایک معیار پر اگر وہ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے معیار پر مغرب کی طرف ہوتا ہے اور ایک معیار پر اگر وہ جنوب کی طرف ہے تو دوسرے معیار اختیار کرنے پر وہ شمال کی طرف جائے گا جسے کہتے ہیں بدل مشرقین بھی ہے اور بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں کبھی ممکن نہیں کہ یہ دونوں اکٹھے سفر کر سکے ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ایک وہ آدمی جس کے ذہن میں جس کی ڈسک میں یہ بات بھری ہوئی ہے کہ کامیاب وہ آدمی ہے جس کا اپنا بزنس ہو سیلف سپانسر ہو اور اگر یہاں سے چلا جائے تو پاکستان میں اس کا اپنا کوئی انکم کی بیس ہونی چاہیے کوئی ٹرانسپورٹ چلنی چاہیے کوئی دو چار پلازے ہوں کوئی دو چار دکانیں ہوں دو چار مکان بنے ہوں جو کرایہ پر لگے ہوئے ہوں تاکہ وہاں اس کی روزی کا کوئی جو ہے وہ ذریعہ بنا ہوا ہو اور وہاں سے سلسلہ چلتا رہے اگر تو اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے اس کے ذہن میں ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ بھرا ہوا ہے تو ہر وہ کام ہر وہ ایکشن جو اس کے اس ٹارگیٹ کو نزدیک لائے گا اس کے اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف اس کی مدد کرے گا وہ نیکی ہوگی اور جو اسے اس ٹارگیٹ سے روکے گا جو تیر اسے اس کے حدف سے دور کرے گی وہ بدی ہوگی معیار بدلی ہو گیا نیکی اور بدی آپ اگر کوئی آدمی دولت بے تاشا کمانا چاہتا اور اسی کو اس نے مقصد بنا لیا ہے اور یہی اس کا ٹارگیٹ ہے تو اب اس کے لیے ہیر پھیر کرنا ٹیکس والوں کو دھوکہ دینا دکانیں دوسروں کے نام پر کروا دینا جائیداد رشوت لینا یہ ساری نیکیاں ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس کو اس کے حدف کے قریب کر رہی ہے آپ اگر اسے یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تم گناہ کر رہے ہو تو وہ بات سمجھے گا نہیں کان گا کے خاموشی سے سنتا رہے گا اگر مروت والا ہوگا تو کچھ کہے گا نہیں لیکن آپ کی بات جو ہے وہ ایک کان سے نکلے گی دوسرے گھسے گی اور دوسرے کان سے باہر نکل جائے گی اس لیے کہ وہ سمجھ رہے کہ اس بےچارے کو پتہ نہیں اس کا کوئی ہدف نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور دیکھو کہتا ہے کہ یہ نیکی یہ کہتا ہے سو میں سے ڈائی روپے دینے نیکی اور نہ کہتا ہوں سو پہ پانچ روپے لینے نیکی کیوں کہ اس سے اس کا ہدف ملتا ہے تو اگر آپ کو بات نیکی اور بدی کی کسی کے ساتھ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا سیمپل لیں کہ اس کے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے ان سب کا ہدف کیا ہے وہ اپنا فیوچر کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی نیکی اور بدی بونی مت شروع کر دیں پہلے نیکی اور بدی اس کریں اس کے دماغ کے اندر ٹارگیٹ اس کا بدلی کریں اس کی منزل بدلی کریں اس کا معیار بدلی کریں وہ کس کو کامیابی سمجھتا ہے جب وہ معیار بدلی ہو جائے گا اور اب آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تیرے حدق کو نقصان پہنچا رہی ہے اب اگر اس کا معیار آخرت کی کامیابی ہے اللہ کی رضا ہے تو آپ اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ سود سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اٹ مینس کہ تمہارا ٹارگیٹ حاصل نہیں ہوگا تمہیں رب کی رضا حاصل نہیں ہوگی تو وہ آپ کی بات مانے گا کیوں کہ اس کا ٹارگیٹ اللہ کی رضا ہے پھر تو وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے میرا کیا کرایہ سارا ضائع نہ ہو جائے لیکن اگر اس چیز کو میں ہر ہی نہیں سمجھتا تو آپ دیکھیں ہر زمین کی اپنی پیداوار ہوتی ہے یو اے آم نہیں ہوتے کھجورے ہوتی یہاں کی زمین ہے جو یہاں چیز مطلوب نہیں یہاں کی زمین کو آپ بو بھی دیں گی اس کا قد بھی گڈے جتنا ہو جائے گا لیکن اندر بیج کوئی نہیں ہوگا پلٹ کے ریپروڈکٹ نہیں کرے گی کسی چیز کو ہم نے یہاں سورج مکھی کا اپنے یہاں سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ ایک پودا لگا تھا باون پھول لگے تھے اس کے ففٹی ٹو اور جو سب سے بڑا پھول تھا اس کا جو قطر تھا وہ ڈیڑھ فٹ کے لگ بھگ تھا ایک فٹ سے زیادہ تھا لیکن اس پورے پودے سے ایک بیج نہیں ملا جو بھی توڑتے تھے اندر چکا لی زمین ہر زمین کا اپنا پل تھا جن علاقوں میں گنا ہوتا ہے وہاں گنا ہوتا ہے مونگفلی نہیں ہوتی وہ ہمارے یہاں پٹوار میں آتے ہیں بےچارے مونگلی کے دھکے خاتے انہیں یہ نہیں پتا یہ درختوں کے ساتھ لگتی ہے ایک صاحب آئے تھے اس طرف سے تو وہ مونگفلی کے پودے کے اوپر دیکھ رہے تھے جیسے بیر لگتے ہم سمجھے مونگفلی ایسے لگتی اور مونگفلی والے وہاں گنے والے دیش میں جاتے ہمارے یہاں آلٹا نہیں پیدا ہوتا گنا نہیں ہوتا کپاس نہیں ہوتا. ہوتی گندم ہوتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہر زمین کی اللہ نے اپنی صلاحیت رکھی اور اس کے اندر وہی چیز ہوتی ہے ہر شخصیت کی اپنی اٹھان ہے اس کا اپنا ایک معیار ہے یو اے میں جو آدمی بھی آتا ہے وہ جاہل مطلق کیوں نہ ہو وہ ایک ہدف لے کر آتا ہے میں نے قرضہ اتارنا ہے پھر میں نے مکان بنانا ہے پھر میں نے زمین جو ہے وہ خریدنی ہے موٹی موٹی چیزیں وہ لے کر یو اے ای میں آتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ یو اے ای میں آتا ہی نہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس آدمی کا مقصد کیا ہے اس کے بعد نیکی اور بدھی آپ اس کے دماغ میں اسٹیبلش کریں کہ بھئی یہ چیز جو ہے ہب ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ تو غریب لوگ کرتے ہیں روزہ غریب لوگ رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں رب کا تقرب حاصل کر کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں روزی دے اللہ مجھے نوکری دے تو میرا تو اپنا بزنس آلریڈی اسٹیبلش ہے تو میں کیوں یہ سارا کچھ کر کے پھر منت کروں کہ مجھے دے میرے پاس تو سب کچھ ہے بیوی ہے اولاد ہے مال ہے لہٰذا یہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیں جس کے پاس لائسنس ہوتا ہے وہ کیوں جائے کہ لائسنس والی کھڑکی میں لگے بھائی وہ تجھے تو ترس آتا ہے دوسروں پر جو لائن میں لگے ہوتے ہیں نا وہاں ٹرائی دے رہے ہوتے ہیں کاغذ تو کہتے ہیں ابھی بےچاروں کی کتنی منزل باقی آج ان کا آئی ٹیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے پھر انہیں پہلی تاریخ دو مہینے کے ملے گی پھر ان کی ریواز کی ٹرائی ہوگی پھر پتہ نہیں کب تک انہیں دوڑا رہیں گے اسے ترس آتا ہے نمازیوں کو دیکھ کے اس آدمی کو ترس آتا ہے پتہ نہیں کب تک یہ کھڑکی میں لگے رہیں گے پھر ان کی منظوری ہوگی پھر ان کا جو ہے نوکری کہیں ملے گی ان بیچاروں کو اس لیے کہ اس کے نزدیک ہدف کامیابی دولت کا ہونا ہے ٹھیک ہے نا جی اور نماز بھی اس کا ایک ذریعہ وہ سمجھتا ہے چلو رب کا تکرم حاصل کر کے دعا کر کے رزق لیتے ہیں یہ لوگ ہمیں بل مانگے اس نے دے دیا لہٰذا ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کیوں رش بنایا اللہ کے یہاں آدمی لیکن اگر ایک آدمی رب کی رضا کو اپنا है جانتا ہے رب کی رضا حاصل کر لینے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو اس آدمی کا میار بدلی ہو جائے گا وہ رب کی رضا کی خاصر دنیا کی قربانی دے دے گا دنیا کو قربانی کا دمبا بنا دے گا دنیا کا نقصان برداشت کر لے گا مٹیریل کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن رب کی رضا کو خطرے میں نہیں پڑنے دے گا اور جس آدمی کا مقصد دنیا کی کامیابی ہے وہ ایمان کو بیچ دے گا ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا لیکن دنیا کو خطرے میں نہیں ڈالے گا ایمان کو کیش بھی کروائے گا تو اچھی قیمت پر کیش کروائے گا اس سے میرا ہدف ملتا ہے میری دنیا مجھے حاصل ہوتی یہ ایمان کی خاطر دنیا قربان کرتا ہے وہ دنیا کی خاطر ایمان قربان کر دیتا تو یہ دو ہدف جب الگ ہوں تو دو الگ رویے ہوتے ہیں ہر ہدف کی اپنی نیتی اور بدی اب دیکھیں نا ایک آدمی ڈرائیور صبح اٹھ کے گاڑی کے شیشے صاف کرنا تیل پانی چیک کرنا اسی طرح گیج گاڑی کے چیک کرنا چاروں طرف پھر کے دیکھنا کہ کوئی ٹائر یا پنکچر تو نہیں ہے ٹپنی بھی چیک کرنا کہ وہ بھی اس میں ہوا ٹھیک ہے یہ اس کی نیکیاں ہیں یہ اس کے امال سالیا ہیں جو اس کے جاب سے کنسرن ہے وہ سارے چیک کرتا ہے یہ اس کی نیکیاں ہیں دکاندار صبح جاتا ہے دکان صاف کرتا ہے کپڑا مارتا ہے پانی پھینکتا ہے آگے یہ اس کی نیکیاں ہیں اپنے کام کی تو اپنے کام سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی وہ اس کام کی نیکیاں ہیں سمجھے نا اگر آپ کا جاب خلافت کا ہے آپ کا عہدہ خلافت کا ہے دنیا کو صاف کرنا بدی سے جنہ علم المنکر ٹھنڈک چھڑکاؤ کرنا یا مرون بالمعروف صفائی کرنا پانی ٹھنڈا پھینکنا نمازیں پڑھنا رب کا تقرب حاصل کرنا رب سے استطاعت اور توفیق مانگنا یہ کی اسکینے کے تو یہ دو رویے ایک جیسے نہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی جس کا ہدف آفر کی کامیابی ہو رب کی رضا کو اس نے مقصد بنایا ہو اور وہ آدمی جس نے دنیا کی کامیابی کو اپنا ہدف بنایا ہو اس کامیابی کو اسی کے اندر اپنی نجات سمجھ ہو اسی میں اپنی عقل مندی سمجھتا ہوں ان دونوں کا رویہ ایک جیسا ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں جیسے دودھ کالا نہیں نہ ہو سکتا بالکل یہ ممکن نہیں کہ دونوں کا رویہ ایک ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کے رویے میں لہذا اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف لانا چاہتے تو سب سے پہلے کیا بدلی کیجیے ٹارگیٹ بدلی کیجیے ایک گاڑی کراچی کی طرف جا رہی ہے تو آپ اسے اگر پشاور کی طرف لے جانا چاہتے تو سب سے پہلے آپ اس کا رخ بدلی کریں ٹھیک ہے نا اگر رخ بدلی نہیں کریں گے اپنا رخ بدلی کر کے سیٹ کے منہ جو آپ پشاور کی طرف بیٹھ جائیں گے تو گڈی کراچی ہی جائے گی منہ آپ بے شک پشاور کی طرف کر لیں جب تک گڈی کا منہ نہیں نا نہ بدلی کریں گے آپ آپ پہنچیں گے کراچی اس لیے کہ گاڑی کا رخ اس طرف لیکن ہماری عادت یہی ہے کہ جہاں نو انٹری کا بورڈ ہوتا ہے ہم سیدھے نہیں جاتے گاڑی آگے کر کے ریورس کر کے اندر داخل کر لیتے جانا ہے ہم نے اندر سیدھا نہ صحیح ریورس کر کے گاڑی کا رخ ہم بدلی نہیں کریں گے اس طرف سے اس طرف تو سب سے پہلے سیمپل لینا چاہیے ادو الاسا بیل ربے کا بل حکمہ حکمت کے ساتھ ٹیکنیک کے ساتھ پہلے سیمپل لو انساف کا ہدف کیا ہے دس پندرہ بیس منٹ آپ بیٹھیں گے تو بخار چڑھ جائے گا آپ کو اتنے پلازے گنوائے گا فلاں جگہ پلاٹ اتنے میں بک رہا ہے میں نے فلاں اتنے میں خریدا دو سال کے بعد چار گنا قیمت دی میں وہ بیچ دیا میں نے پھر فلاں جگہ لے لیا پتا چل جاتا معیار اب اگر آپ کے اندر اتنی پوٹینسی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سا بدلی کرنا شروع کریں کہ بھئی یہ سارے آپ کو مل جائیں گے پھر ہوگا کیا آخر یہ سارے تو یہیں رہ جائیں گے اور آپ کو تنگ سی قبر میں ڈال کر سارے واپس آ جائیں گے نہ وہاں کوئی پلازا جائے گا نہ پلاٹ جائے گا نہ دولت جائے گا سارے واپس آ جائیں چیز تو وہ ہونی چاہیے جو اس قبر میں ساتھ جائے اور پلاٹ تو وہ ہونا چاہیے جو اس قبر کو کھلا کر دیں تو واپس آ جائیں آپ بدلی کرنا شروع کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے پودے لگوایا کرتے تھے کھجوریں جس نے لگانی ہو تو حضور کو درخواست کرتے تھے حضور آپ کے پاس جس دن ٹائم ہو میں اتنے پودے خجور کے لائے ہوں آپ مجھے وہ لگا دیں تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور کی برکت سے وہ سوکھتے نہیں تھے حضور جو بھی پودا لگاتے تھے وہ کبھی سوکھا نہیں تھا. لگ جایا کرتا تھا. تو حضور جب وہ پودا لگاتے تو ساتھ کہتے دیکھو میں تمہیں جنت کے پودے بھی نہ لگوا دوں جنت کی کھجورے نہ لگوا دوں تمہارا سبحان اللہ کہنا جنت کا پودا ہے تمہارا الحمدللہ کہنا جنت کا پودا ہے تو اس طریقے سے حکمت سے آپ اس کے سب سے پہلے ہدف کو بدلیں ہدف کو بدلے بغیر یہ ممکن نہیں وہ کہتے ہیں نا کوئی صاحب تھے تو جا رہے تھے کراچی لاہور ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی جب اترے نیچے نیچے اتر کے تو انہوں نے پکوڑے والے سے پکوڑے لیے چٹنی وغیرہ ڈلوائی اور کھاتے کھاتے دوسری گاڑی پر چڑھ گئے بولتے ہیں دونوں طرف گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں پشاور والی گاڑی پر چڑھ گئے جا کے تو وہ برف پر جا کے بیٹھ گئے گاڑی چل پڑی جن صاحب کی وہ برف تھی انہوں نے سوچا پتا نہیں بابے نے آگے جا کے اتر جانا ہوگا تو چلو ٹھیک بزرگ ہیں لیکن جب گاڑی نکل گئی نا وہ ردگے سے بھی آگے ہے پوچھا بابا جی جانا کہ آپ نے اب وہ بابا جی نے وہ پکوڑے والا جنابے علی وہ کاغذ جو ہے لپیٹا گولی بنا کے جناب انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینکا کا پتھر کراچی جانا ہے بابا ہم تو پشاور جا رہے ہیں بابا کہنے لگا واہ بھائی واہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے برتھوں والے کراچی جا رہے ہیں سیٹاں والے پشاور جا رہے ہیں ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ دنیا کو اپنا ہدف بنانے والا اور آخر کو اپنا ہدف بنانے والا دونوں کا رویہ ایک ہو یہ ممکن نہیں ہے ایک گاڑی یا تو کراچی جائے گی یا پشاور جائے گی یہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ برتھوں والے کراچی چلے جائیں اور سیٹوں والے پشاور چلے جائیں رویہ بدلی کرنا ہو آپ کو کیا چاہیے اور جو بھی ہدف بنا لے آدمی وہ اپنا ہر لمحہ آپ کو پتا یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کا ایک ایک منٹ جو ہے یہ گنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ زیادہ نہیں کر سب سے زیادہ اس کا نام ہی بزی نس اسی لیے پڑا ہے. بزنس ہے اصل میں اس کی سپیلنگ دیکھے تو بزی ہے وہ نوکری پیشہ لوگ کیوں ٹھیک ٹھاک اپنی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے کے آپ اس کے بعد قرآن بھی سیکھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اگر اللہ توفیق دے ان کو تو کوئی اور جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز دین سے متعلق ہوتی ہے لیکن بزنس میں وہ تو نماز میں بھی دکانوں کا حساب کر رہا ہوتا ہے اور اس کا موبائل اور پیجر آن ہوتا ہے اس پتا نہیں کون سی کنسائنمنٹ ہو جائے کون سا پتہ نہیں کوئی آرڈر آ جائے تو وہ بیچارہ رات کو سوتا بھی ہے تو اتنی اس کا چونکہ دماغ پلاننگ بنانے کا آدھی ہو چکا ہوتا ہے اسے پھر نیند کی گولیاں کھانی پڑتی اس کو سلانے کے لیے اس کو تن آف کرنے کے لیے ڈریکٹ ہو جاتا نہیں ہے نا یہ اس کا سوچ خراب ہو جاتا ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے اتنا کام کرتا ہے اتنا دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور ٹائم اسے اتنا تھوڑا نظر آتا ہے اس کی دوڑ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ نے انسان کے ذہن کے اندر ایک آٹومیٹک سرکٹ بریکر جو لگایا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لہذا نیند کی گولی سے وہ بےچارا اپنے آپ کو سوئچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے ذرا سی مارکیٹ نیچے جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے بزنس مین کا ذہن ایک ایک لمحہ دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے اور ایک بزنس آخرت کا ہے حکم یہ ہے کہ اس میں بھی اسی طرح ایک ایک لمحہ لگاؤ حالا کو مارا تجارہ یا ائی اللہ جینا حالا حالیہ دلّا تجارہ لیٹ می گائڈ یو میں تمہیں گائیڈ نہ کروں دلیل کس کو کہتے دلیل الحاط فون ڈائریکٹری جو پتا دیتی ہے میں تمہیں ڈائریکٹ نہ کروں اعلیٰ دلو کم اعلیٰ تجارہ کیزا فزنس ایسی تجارت یو تم جی کو منزاب نالم جو تمہیں دردناک آزاب سے مچا لے ورنہ آزاد چاہے تم بلینر بھی ہو وہ تجارت نہیں کرو گے میرے ساتھ وہ سودا نہیں کرو گے وہ آگ بجانے کا سامان نہیں کرو گے تو آپ تمہاری منتظر ہر مرنے والا ہر مرنے والا دو میں سے ایک انجام سے دو چار پوتا ہے وہاں کوئی سویٹزرلینڈ نہیں ہے کہ جہاں جناب علی وہ جا کے ریسٹ کرے گئے جی تیسرا علاقہ ہے کوئی بفر زون نہیں ہے اور قرآن حکیم جہاں ذکر کرتا ہے نہروں کا اور جنات کا باغات کا اس کے فوراً بعد پھر تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے والا مقام حدیب کھالتا پانی لوہے کے گرز ستر ستر گز لمبی زنجیریں ولاو سے کو وساتا جیسا رب اس دن باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھ ولابا حد جیسا وہ مارے گا ایسا کوئی مار نہیں تمہیں کیا چاہیے کس طرف جانا چاہتے ہو جا کس طرف رہے ہو کس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہو وند اور نفس مقدمت لے سکتے سونے سے پہلے سوچ لیا کرو دیکھ لیا کرو کس گاڑی پر سوار ہو اور اگر آج رات تمہیں ڈراپ ہونا پڑے تو کس دروازے پر جا کر ڈراپ ہوگئے ممکن ہے صبح نہ اٹھو ہمارے بھائی بند ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھو اگر آج کی رات اس گاڑی سے اترو گے تو دیکھ لو کہاں اترو گے وہ جنت کا دروازہ ہے جہنم کا دروازہ تصویر کے دو رخ بتاتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک انجام سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا تم لمحہ بلحا ہر سیکنڈ تمہیں قریب کر رہا تمہاری منزل کے یا جنت کے دروازے کے قریب جا رہے یا جانم کے دروازے كے قریب جا رہے ہر لمحہ جو گھل رہا ہے والعصر جو تیزی سے گزر رہا ہے تمہارا انتظار نہیں كر وہ تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک انجام کی طرف لے کر جا رہا كیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں اب اس تجارت کا آدمی جس نے وہ سودا کر لیا ہو جس طرح یہ نماز کی قربانی دے دیتا نا گاہک نہیں جانے دیتا وہ گاہک کی قربانی دے دیتا ہے نماز نہیں جانے دیتا یہ ہیں دو رویے اس لیے وہ سوچتا کہ میری کامیابی نماز میں ہے وہ کہتا ہے میری کامیابی گاہک میں ہے ہدب الگ, الگ الگ ہے گاڑیاں الگ الگ جا رہی ہیں یہ جنت اور جہنم ایک دوسرے سے کافی دور ہیں ایک جگہ کی کالونی میں نہیں ہے یہ ای آپ ایک شمال میں ہے تو ایک جنوب میں ایک اصحاب الیمین امین رائٹسٹ اور لیفٹسٹ بہرحال ہر آدمی یہ دیکھ لے اور اپنا حدف ایک نماز کو بنا لے کے یہ میری آخری نماز پتہ نہیں اگلی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اسی نماز میں مجھے اپنے سارے پچھلے کام کروانے سارے پچھلے گنا بخشوانے کوئی پتہ نہیں اگلی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی ولاس سے گزرتا یہ وقت گواہ ہے کہ انسان بے شک بہت بڑے خسارے سے دوچار چار ہونے والا ہے تم جس کو کامیابی سمجھتے ہو وہ خسارہ ہے آخرت کے لحاظ سے یہ پتھر قبر میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا اسی لیے آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اپنی کتاب دی قرآن اس کے سینے میں ڈالا اس نے حفظ کر لیا اس کے بعد اس نے دنیا کی کسی چیز پر اگر حسرت کی حسرت نام کی کوئی چیز اس کے سینے میں پیدا ہوئی تو اس نے اللہ کی کلام کی قدر نہیں اولاد نہیں ہے نوکری نہیں ہے اچھے کپڑے نہیں ہے اچھا مکان نہیں کوئی حسرت اگر اس نے پالیساب کے کلام کی قدر نہیں یہ سب کچھ بنا اولاد یہی رہ جاتا ہے چھوڑاتے تمہیں تو وہ چیز دی اللہ نے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے گی حشر میں تیرے ساتھ اٹھے گی محاسبے میں تیری طرف سے رب سے جھگڑے گی یہ ہیں دو معیار ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جو صاحب قبر ہے جس کا قبر میں دفن ہے دور کات نماز وہ جسے تم بڑا حقیر سمجھتے ہو چھوٹی صورت کے ساتھ پڑھنے والے دو منٹ لگتے وہ دور کات نماز نفل جو تم چھوٹی صورت کے ساتھ پڑھتے ہو اور اسے بہت معمولی گردانتے ہو اس صاحب قبر کے لیے دنیا و معافی ہاتھ سے بہتر آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو تو روٹیاں تم پندرہ اس کے سامنے لا کے رکھ دو نا اسے پانی کا گھوٹ دے دو وہاں تو وہ چیز ہے اسے ضرورت نیکی وہاں تو دولت ہم نہیں جا سکتے ولاشرین انسان فکر <الْعَفِخُد> یہ احساس خسارے کا پیدا ہو جائے پتہ چل جائے کہ یہ ایک سیکنڈ جو ہے یہ بہت قیمتی لمحہ ہے اس کے عوض اگر میں نے کچھ بھی نہ خریدا بدی بھی نہ خریدی ایسے نیوٹرل ہی چلا گیا تو بھی آپ کا جو ہے کیپیٹل تو ڈوبا نا وہ سیکنڈ تو ضائع ہوا نا جو آپ کی متار تھی اصل رسل مال تھا اسی سے آپ نے منافع بھی کمانا تھا اسی سے نقصان بھی ملنا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہر سیکنڈ کو گین کرو ہر سیکنڈ سے فائدہ اٹھاؤ ہر سیکنڈ کو استعمال کرو خیر کے لیے بھلائی کے لیے اب اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے چار شرطیں بیان ایمان سب سے پہلے سودا ہونا چاہیے ایگریمنٹ ہونا چاہیے پھر آمال صالحہ اور اس کے بعد تواسی بلحق تواسی بصبر تو کیا تواسی بلحق اور توسی بصبر عملے صالح نہیں انہیں اللہ کیوں بیان کیا اللہ جزین ہاں نسوال ہاتھ ہی کہہ دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ دو چیزیں جو اس نسخے میں شامل کی گئی ہیں اس حکیم نے ایسے ہی نہیں شامل کر دیں کہ آدمی ان کو ڈراپ کر دے اور صرف ہمارے سالحہ جو ہے انہیں پر ڈیرا جما کر بیٹھ بیٹھتے حکیم نے چار دوائیاں لکھی ہیں تو چار ملا کر کھاؤ گے تو جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ شفاعت تمہیں ملے گی اگر ان میں سے دو ہی کھاؤ گے دو رکھ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان پہلی دو کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو نیوٹرل کرنے کے لیے اصل میں بکیا دو ہوں جو اس کے زہریلے اثرات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے دو باز والی نہ کھائیں تو الٹا وہ نقصان دے جائیں پہلے والی دو بھی حکیم نے چار چیزیں بیان کی ایمان عمل سالے تواسیب الحق تواسیب سب چار چیزیں اگر کر لو تو اس کو سارے سے بچ سکتے یہ چار نہیں کی تین کی تو بھی خسارے سے نہیں نکل دو کی تو بھی خسارہ تمہارا مقدر ہے اور اس کی بہترین مثال ان صاحب کا واقعہ ہے بہت دفعہ ذکر کیا بھی جا چکا ہے جنہوں نے آمالے سالحہ میں کمال حاصل کر لیا کوئی بدی نہ سرد ہوئی اس آدمی رب کی کوئی معاشیت نہ ہوئی اس اور اپنے آپ کو اس نے نیکی کے دریا کی مچھلی بنا لیا کہ ہر وقت نیکی کے ماحول میں رہتا جبرائیل اس کی نیکی کا گواہ بن گیا امر اللہ جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ فلاں بستی کو پلٹ کالا جبریل ان فيها عبدك فلان لم ہے ابدو کا قد پروردگار اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی کوئی ایکسیپشن اللہ نے فرمایا اکلے با ایکسیپشن یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا گھر پلٹنا ہے یہ نہیں فرمایا نیک نہیں ہے یا اس نے میری معاشیت کیا ہے میں پتا نہیں فرمایا ان تمام اعمال صالحہ کے ساتھ پہلے اس کا گھر پلٹنا ہے پھر باقی بستی پلٹنا اِنَّ لم یا چما اور میری حدیں ٹوٹتی رہیں اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا کبھی غیرت نہیں آئی کبھی اسے گھستا نہیں آیا آپ کو پتہ بستی میں اگر ڈاکہ پڑے کوئی بینک لوٹا جائے تو سب سے پہلے اس تھانے والے کو پکڑتے پبلک کو نہیں پکڑتے ہے پولیس والا جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ اس بستی میں پولیس والا تھا ون ہا فضول اللہ یہ اللہ کی رینجرز میں سے تھا اور حدیں ٹوٹتی رہی اور اس نے ایکشن نہیں لیا اعمال صالحہ تمہاری فٹنس کو برقرار رکھنے والی ورزشیں ہیں روحانی ورزشیں ورزش کا لفظ آپ اس طرح اسے ڈی گریڈ سمجھ کے بات سمجھیں تمہاری روح کو چاقو چو بند رکھنے کے لیے یہ وسے ہیں روحانی ان نلا کا سنہار ہے سب اے نبی دن کو تمہیں بڑی مشقت کرنی ہے لہذا روحانی طور پر اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے کم اللہ اللہ کلیلہ زیادہ دیر میرے ساتھ لگے رہو زیادہ دیر ریچارج ہو تمہیں صبح جا کے پتھر کھانے ہیں گالیاں کھانی ہے تانے سننے ہیں حالانکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہی تھی نا کوئی برا کام تو نہیں کر رہا تھا ڈرل کر رہا تھا اپنے آپ کو چوبند رکھ رہا تھا لیکن باز جب ڈاکہ پڑا تو ڈرل کی ضرورت نہیں تھی پہلوان جو ہے وہ نکالتا ہے ڈنڈ پھیلتا ہے اور بڑی برشیں کرتا ہے لیکن جس وقت کسی کو گچڑی اٹھوانے کی ضرورت پڑے نا تو اس وقت پہلوان جی سے کوئی نہیں کہتا کہ دو سو یا دن پہلے کھڑے ہو بیٹ کے نکالیں جی پلوان دی وہ کہتا ہے میری گچڑی اٹھوا دیں وہاں وہ آپ دن پہننا شروع کر دے اللہ تو کہتا ہے میرے دین کی گچڑی اٹھوا دواسی دو. بلحکم معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا تھا اس کو اس کی نیکی نے میری حدیں ٹوٹتی رہیں اور غیرت سے اس کے چہرے کا کبھی رنگ تبدیل نہیں اس سے غصہ نہیں آیا تو یہ چار چیزیں ہیں میں بارہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک آدمی کو کوئی کلاس پاس کرنے کے لیے اگلی کلاس میں پروموٹ ہونے کے لیے آٹھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جن آٹھ کے آٹھ کو سے ٹائم دینا ہوتا ہے وہ کہے جی انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے لہٰذا میں سارا وقت انگریزی کو دوں اور انگریزی میں سو فیصد نمبر لے جاؤں باقی میں فیل ہو جائے تو سیدھا وہ اگلی کلاس میں چلا جائے کوئی ہے ایسا قانون کسی سکول کے اندر اس سے بہتر نہیں تھا کہ انگریزی میں بھی تینتیس لے لیتا لیکن بکیا میں بھی تینتیس تینتیس لے لیتا پاس تو ہو جاتا ان سارے سبجیکٹ کے اندر محنت کرنی اور اسی وقت کو تقسیم کر کے تم نے لگانا ہے عمال صالحہ اور توسیب بلحق اور تواسی بصبر یہ اس کے ساتھ رکھنی یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس خسارے سے بچ سکو گے ان الا آمنوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل اب ہم ان چاروں چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے ایمان کیا ہے کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے اور جب ایمان آ جاتا ہے تو کیا کیا نشانیاں ہیں کہ جس سے پہچانا جائے کہ فلاں صاحب کے اندر ایمان ہے ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے ایمان کو لیں گے ہو سکتا ہے ہمارے ایک دو جمع ایمان پر لگ جائیں تین لگ جائیں چار لگ جائیں لیکن چلے گی ولا سب آپ دیکھتے نا کہ جب کہیں کوئی چیز ریچارج ہونے کے لیے لگا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ فل ریچارج ہو جائے گی تو فلاں بلب بج گا اور فلاں جل جائے گا اگر ریڈ اور گرین دونوں ہیں تو جب یہ فل ریچارج ہو جائے گی تو ریڈ بج جائے گا گرین جلتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کنیکشن تو ملا ہوا ہے لیکن ریچارج اب نہیں ہو رہی اس کی کیپیسٹی پوری ہو گئی اس کو اس کا کوٹا مل گیا ہے یہ نشانی ہے نا اور آپ نشانیوں سے ہی پہچانتے ہیں اور وہ بیٹری ریچارج جب بیٹری جو آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ اتنی پیچیدہ نہیں بندہ پیچیدہ ترین مخلوق ہے اس کا علاج اس کو پہچان لینا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا کوئی نہیں اس لیے کہ یہ چھپانے کا بھی بڑا ماہر ہے ہو سکتا کہ نہ ہو اور اس نے باہر بلب جو یہ جلایا وہ یہ بند کیا عقل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے لہذا اس کی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں نشانیاں آئیں کہ بھئی یہ یہ یہ چیزیں اگر اس کے اندر نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوگا ولاسل و سانا وام نہ نہ مسلم اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو زام رکھتا ہو تو وہ مسلمان ہے لیکن اگر اس کا یہ بلب نہیں نہ جلتا یہ چار بلب تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے مومن نہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان اس لیے کہ باقی تینوں چیزیں اسی پر ڈیپینڈ کرتی ایمان کیا ہے ٹارگیٹ مقرر کرنا ہدف مقرر کرنا کیا چاہیے آپ کو کس سے چاہیے آپ کو کب چاہیے آپ کو یہ طے ہو جانے کے بعد میں نے کہا رہا, یہ سودا ہے یہ اگریمنٹ ہے ان اللہ اشترا اللہ نے خرید لیا ہے یہ کلمہ ایک سودا ہے دل چاہتا ہے تو اعتبار ہے رب پر تو بیچو یہ بتا جو ہر لمحہ گھل رہی ہے ہر سیکنڈ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے اگر رب پر اعتبار ہے وعدہ غیب کا ہے وعدہ غیب کا ہے دکھا کے نہیں رب رپ اعتبار ہے بیچو نہیں اعتبار کلہ بل تو ابو یہ جلدی جلدی والی چیزیں چاہیے تو ان کو بیچ دو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں لیکن جب وہ دوسری زندگی تمہاری آئے گی اس میں سے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جاتی بنیان تین روپے کی چار روپے کی ہوتی ہے تین چار دنوں ہوتی ہے بنیا آپ کا وہ لاڈلا بیٹا اتار لیتا ہے اور اگر دیر ہو گئی ہے انہوں نے سرد خانے میں لگا دیا ہے بازو اکڑ گئے ہیں بنین اترتی نہیں ہے تو پھاڑ لیتا ہے بےکار کر دیتا ہے تیرے ساتھ نہیں جانے دیتا انگوٹھی اتار لیتے ہیں عورت کے جو بازو کی چوڑیاں اتریں تو اتار لیتے ہیں شیشے کی ہوں تو توڑ دیتے ہیں سونے کی ہوں تو کاٹ لیتے ہیں ساتھ نہیں جانا چاہتے جاؤ بیچی طرح جس طرح دنیا میں آئے تھے پھر وہاں جب ضرورت پڑے گی تو کون لے مجھے بیچو گے انتا کو مسکا کر رہا تم فاتا فی او ماواد اوفل ارد یا یہ مجھے بیٹے گا یہ بدن تو یہ بےدم جہاں بھی کوئی نیک کام کرے گا یا بدی کرے گا فتقنفی سفرتم کسی پہاڑی کے اندر کسی کھو کے اندر افس سماواد یا آسمانوں کے اندر افل ارد یا زمین کے اندر یہ میری ڈیوٹی ہے میں کوئی بھی تم سے ٹیکس نہیں لوں گا کہ میرے کی کتنی تنخواہ بنتی ہے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے تو بینک والے لیتے ہیں نا یہ دو درم لیتے ہیں نیشنل ایکسچینج والے ایک درم لیتے ہیں کہ یہ ہمارا خرچہ ہے اللہ نہیں کاٹتا کہ ٹھیک ہے نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں دو مہینے چنگے میں اس کو کاٹنا ہے اور تین جو ہے وہ تیرے اکاؤنٹ میں لکھ دوں گا نہیں میرا اسٹاف اٹھائے گا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ ڈائری میں تم لکھے تیری ڈائری میں نے تیرے ساتھ لگا دیا گراف بن گئے تھے یومت نخرج لہو کتاب الکاؤ منصورج لہو یوم قیامت کتاب القاؤ منصور کتابت سب اپنا گراف دیکھو اکاؤنٹ دیکھو ڈائری پڑھو کوئی چیز کم ہو بیچ تو نہیں مجھے بیچو گے تو میری ذمہ داری ہے اب دیکھیں کیا بات کہی ہے نیکی ہو یا بدی فتح فی سکھ وہ پہاڑی کے اندر اور یا آسمانوں میں ہو اب صحابہ اس پر کس طرح ایمان لائے وہ کہہ سکتے ہیں سرکار آسمانوں میں جا کر کون گناہ کرتا ہے سما کہتے ہیں بلندی کو بلندی سے بارش آتی ہے سما سے آتی صاحب سمو کا مطلب ہوتا ہے بلندی والے ہز ہائیس ہائٹ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کہہ کہتے ہیں سم اس سم سے بنا ہے سما اور اسی سے بنا ہے تو صحابہ ایمان لے آئے نا کوئی آبجیکشن کسی کو کسی تفسیر کے اندر ملتا ہے کہ کسی صحابی نے کھڑا ہو کر کہا ہو تو کہ حضور آسمانوں میں کوئی گنا کیسا کر سکتا ہے اس وقت تو کوئی شٹل نہیں تھی نا کوئی ڈسکوری نہیں تھی کیا پتا تھا کس کو کوئی جہاز نہیں تھا کہ کسی نے آسمان میں بھی جانا ہے خلا میں بھی جانا ہے ایمان لے آئے نا اعتراض نہیں نہ کیا انہیں بتایا گیا تھا کہ اس قرآن حکیم میں تمہارا حصہ بھی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا اس پر عمل کرو جو متشابہ ہے ابھی تمہارے لیے نہیں وہ پچھلوں کا حصہ ہے آخری نا منو لمبا یلحقیم وہ ان کی سمجھ میں آئے گا یہ ان کی امانت ہے اس پر ایمان لاؤ آج آپ دیکھتے ہیں یہ سیٹلائٹ کہاں ہوتا ہے اسمان میں ہے نا جو ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں یہ کہ گناہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے آسمان کا گناہ نہیں. اسی کے ذریعے ہوتا ہے نا اور جو درش دے رہا ہوتا ہے نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی وہیں سے ہوتی ہے غلام ارتجاب ملک کا بھی وہیں سے آتا ہے یہ حکمت ابھی بہت سی باتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تفسیر بھی کر کرتے جیسے صحابہ نے کی لیکن اس کی کن آنے والوں کو پتا چلے یہ ان کا بھی حصہ ہے اس میں یہ قرآن ان کے لیے بھی ہے بہرحال یہ اللہ کی ذمہ داری اگر اس کو بیچو گے تو بہترین ریٹ پر خریدے گا یہ چیز خریدے جانے والی نہیں اگر کوئی نہ خریدے تو اس برف والے کی مثال ہے کہ متا تو اسی کی گل رہی ہے نا یہ لگا دوں متا جو ہے وہ برف والے کی گل رہی ہے نا تو وہ کیا آواز لگا رہا ہے اے لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایا ہر آن گل رہا ہے یعنی اپنی ضرورت کا نہ دیکھو میرے ہار کو دیکھو میرے اوپر ریم کھا کر خرید لو اللہ ریم کھا کر یہ خرید لے تو خرید لے ورنہ تو ہر سیکنڈ ضائع جائے تو اس سے بہتر گاہ آپ کو کہاں ملے گا شیروبم خوشیاں مناؤ اس سودے پر اگر رب سے ہو گیا تمہارا سودا ہمارا تو پیدائشی اگریمنٹ ہے نا اللہ کا شکر ہے احسان کہ اس نے خرید لیا ہے اور ہمارے ان ٹوٹے بوٹے میں نے کہا تھا نا وہ قدرت اللہ شہاب نے وہ گلی سڑی جو ہے سبزیاں رحم کھا کر اس کا خریدا ان کی کوالٹی چیک نہیں کی تجھے پتا بھائی ان کون میں نہیں خریدوں گا تو کون خریدے گا وہ ارحم الرحمین یہی کہتا ہے میں نہیں خریدوں گا تو کون خریدے جڑی سڑی نماز میں نے کہا تھا بندے کے قابل نہیں ہے ایک ہودار قبول نہیں کرتا ایسی ڈرل جس میں آپ ناک بھی کھجا رہے ہو داری بھی کھجا رہے ہو ناک میں سے گندگی بھی نکال رہے ہو کان کے اندر میل بھی نکال رہے ہو ایک ہواردار نکال دیتا ہے آپ کو ڈرل میں سے وہ تو رب العالمین ہے کرنل محمد خان نہیں کہتا کہ دل کے وقت سب سے بڑی جو خواہش جو حسرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بھر کے کھو جائیں گے بیرک میں جا کر اندر یہ اس کا احسان ہے کہتا تم نے بڑا اچھا کیا ہے. کہتے ہیں واسم باللہ کے زمانے میں ایک بدو کو اس کی بیوی نے کہا کہ کرما والے تو بھی جا ساری دنیا خلیفہ کے پاس جاتی ہے کبھی جا دربار میں تو بھی مل خلیفہ سے تیار ہو گیا بدو آخر ایک دن اب اس نے سوچا کہ جب کوئی کسی کو ملنے جاتا ہے تو کوئی توحفہ لے کر جاتا ہے میں کیا لے کر جاؤں اس کے یہاں پانی کا چشمہ تھا اور یہ اس کے نزدیک قیمتی ترین چیز تھی اس کی زندگی بھی اور اس کی زراعت کی زندگی بھی اسی سے اور وہ اس کے نزدیک سب سے قیمتی توحفہ تھا اس نے ایک سرائی اس پانی کی بھرائی خلیفہ کو جا کے دوں گا کہ یہ لو پانی میں اتنی قیمتی متا لے کر آیا ایک مہینے کا سفر کر کے سرائی سمیت وہ آدمی پہنچا بغداد اور بادشاہ کے محال میں اس نے پیغام بھیجا کہ ان کو بتایا کہ ایک بدو آیا اور بڑا قیمتی توحفہ لے کے آیا انہوں نے جا کے بتایا کہ صاحب ایک بدو آیا اور ایک سرائی پانی کی اٹھائی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو بتاؤ کہ ایک بدو بڑا قیمتی توحفہ لے کر آیا ہوا بادشاہ ساری بات سمجھ اس نے سارے درباری دو طرفہ کھڑے کر دی اس نے کہا جب وہ آدمی آئے تو اس کی اس راہی کو بڑی دلچسپی سے دیکھنا ہے اور بڑا اکرام نوکروں سے کہا کہ اس کو بڑا اکرام کر کے لانا ہے نوکر گئے اور ناپ بڑے ادھر ادھر اس کو لائے درباری بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں دو طرفہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دربار میں آیا جب تو بادشاہ خود اترا تخت سے اور اتر کرائی پکڑ کے اس کی بڑے احترام کے ساتھ نیچے اتروائی پھر اس نے بہترین جو ہے وہ برتن منگوا کر اس کو اس کے اندر انڈھیلا اور بڑی تاریخ کی بڑے گھوڑ سے بار بار دیکھے اس پانی کو بار بار چکھے اور تعریف کرے کہ کیا لے کر آئے اس بدو بڑا خوش ہوا اس کے بعد اس نے جو انعام کرام اس کو دینا تھا وہ دیا بدو جب رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اس کو میرے باغیچے میں سے گزار کے لے جانا اور دجلہ کے رستے اس کو پار کرانا ہے کشتی پر بٹھا کر اب جب وہ آدمی باہر نکلا اور بادشاہ کے درب اس میں باغ میں گیا تو دیکھا وہاں فوارے شرمندہ وہ بڑا بھائی میں تو بڑا قیمتی سمجھ کے توفا لایا تھا پانی تو یہ تو یہاں باغ میں اتنا نکل رہا ہے پھر جب دجلہ میں اسے بٹھایا گیا کشتی پر اس نے دیکھا دریا پانی کا اب اسے احساس ہوا کہ جے میں دیکھا تو کچھ نہیں میرے پاس میں کیا لے کر آیا تھا اور پھر اسے قدر آئی اس انعام کی جو سے خلیفہ نے دیا تھا اور بار بار غور کرے اس کے رویے پر کہ اس نے کتنی امپورٹینس دی ہے کتنی اہمیت دی میری سرائی کو یہ اس کی ذرا نوازی تھی ورنہ تو دریا جا رہے ہیں یہ نوازے جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا الگ حضور لے کر جائیں گے بدو کی طرح سرائی بھر کر کہ بڑا تحفہ لے کر جا رہے ہیں جہاں دیکھیں گے نا وہاں پر فرشتوں کی عبادات کے فوارے اور امبیا رولیا کی عبادتوں کے دریا تو اس وقت کہیں گے جے میں دیکھا املا وے کچھ نہیں میرے پلے پھر یہ سورا احساس دلائے گی کہ تم کیا لے کر آئے یہ تو اس کی کرم نوازی تھی اس نے ترس کر کے رحم کر کے تم سے قبول کر لیا تو عمال سالحہ اس لیے قدردان ہے کہ بک گئے نا جب آدمی بک جاتا ہے کہیں ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے یونیفارم پہن لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اچھا کام کرے یا بلا کام کرے ڈانٹ ڈپٹ بھی سننی پڑتی ہے لیکن تنخواہ تو ملتی ہے نا اگریمنٹ جو ہوا ہے ڈیوٹی پہ جو آیا ہے تو آدمی اگر اگریمنٹ کر لے اللہ سے اور ٹوٹ ٹوٹتے ٹوٹے بوٹے امال کرتا رہے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی لیکن برال تنخواہ لا دے گا اس کی کرم نوازی ہے اس کا احسان ہے کوالٹی نہیں کوالٹی چیک نہیں کرے گا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اگر کسی کی عبادت کی کوالٹی جن کرنے پر رب آ گیا تو برباد ہو گیا وہ یہ اس کا احسان ہے کہ کوئی کہ جس نے اتنے ہزار نمازیں پڑھی تو اللہ کے اتنے ہزار نمازیں پڑھی اتنے حج کی ہے اللہ کے سیکھ اتنے حج اگر اس نے کہا نا کہ ایک حج لگا دو ذرا اسکرین پر دیکھ بھی لے ساری پبلک کیسا حج کی ہے اور کیسی نماز پڑھی اس نے کوئی ہے جس کی نماز قبول کی ہے تو یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا کرم ہے ہمیں کبھی بھی غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نماز اس کی ضرورت تھی ہم نے پڑھا ہے تو بڑا کمال کیا ابھی اگر میں نہ پڑھتا تو کائنات کا جنریٹر فیل ہو جاتا یہ تو میں نے فیول دیا ہے تو اب چل رہا ہے اس کا کرم ہے جو سجدہ آپ کرتے ہیں دوسرا سجدہ اس کے شکرانے میں آپ پر فرض کہ اس نے توفیق دی آپ کو سجدہ کر یہ اس کا احسان ہے ہمارا کوئی کمال نہیں پھر جب یہ بک جاتا ہے اور میں نے کہا کہ اس, کی اس کا مقصد رب کی رضا رب کو راضی کرنا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اقبال نے بڑی پیاری مثال دی وہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی باغ میں جاتا ہے دیکھتا بہت سے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پھول کو وہ آدمی توڑ لیتا ہے سونگتا ہے خوش ہوتا ہے پھینک دیتا ہے بکیا دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ پھول مٹ گیا ہے اور وہ پھول اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے منزل مل گئی ہے میں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ انسان مجھے سونگے اور کہے سبحان اللہ میرا مقصد حاصل ہو میں بننے لگ گیا باقی اثر کو خشک ہو جائیں گے آج نہ ہوئے تو کل خشک ہو جائیں گے وہ بلا مقصد مٹ جائیں گے مٹنا ہے میرے میں بھی اور انہوں نے بھی مٹنا ہے کلو سن جائے گا تل مجھے منزل مل گئی ہے کسی نے سونگ لیا پھر جب یہ بدن کٹتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے فض تو بل کابا پھر ندا لگتا تو کہتا رب ربے کہا تھا کسم میں کامیاب ہو گیا مجھے توڑ لیا ہے کسی میں کسی کے کام آ گیا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز پر رہنے کا آئینہ ساتھ میں وہ ٹوٹے ہوئے زیادہ مہنگی قیمت پر خریدتا ہے اسے کٹے ہوئے زیادہ قیمتی لگتے ہیں تو جب بک جاتا ہے تو آدمی کا کی رضا آدمی کا مقصد آدمی کا ٹارگٹ آدمی کی خوشی کسی اور چیز میں ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارا مقصد بھی ہماری منزل بھی وہی بنا دے واخرداوان الحمد الحمدللہ رب العلم